زندگی دم زو سرکار توہت زندگیار مزہ سردار پوہے تے موتاں موتاوے تیسرے سردار درپو پوہے سر وے سرکار دے بو گے زندگی کا مزا وے سرکار دے بو گے اور جنہوں نے جائے ہے وہ جنگ ہے جنو نسبت پا کا مل جائے ہے وہ جنگ ہے پو کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوے کے اس کی تھوک کپڑے میں لگ جائے نا تو کپڑا پاک کرنا پڑے گا وہ کتا کتا کیسا تھا جو اللہ کے کے ولیوں پیچھے جلا گیا سورے کہاں پڑیے صاحب کا واقعہ پڑھیے اللہ کے بندے اللہ کے ولی جل رہے تھے پیچھے پیچھے کتا بھی رہا ہے اللہ کے ولیوں کے پیچھے جانے والا کتا جنتی وہ جنت میں جائے جا جا گا لیکن بلام بن باورہ کی شکل میں اور وہ جہنم میں جائے گا دیکھو نسبت پاکوں کی مل گئی تو ایک کتا بھی جنتی ہو گیا ہم تو پھر بھی انسان ہیں ہم تو پھر بھی حضور کے امتی ہیں بس نسبت کی فکر کرنی ہوگی نسبت کی فکر کریں انشاءاللہ نسبت اگر اچھے لوگوں سے ہوگی تو جہاں اچھے ہوں گے وہاں ہم جیسے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ جنوب نسبت پا مل جائے جنتی ہے پاوے کتا ہوئے بیٹھا کوئی گار دے بوہے دے پام کتا ہوئے بیٹھا جد بھی کوئی اپنی آ یہ یا آپ کی میرے گھر کی بات قرآن کا فرمان ہے محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم ظلم کر لیں معاصیت کے سبب گناہوں کے سبب بدکاریوں کے سبب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائے کون بھیج رہا ہے اللہ ازل خود اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے اللہ تو معاف کر سکتا ہے وہ چاہے تو یہاں بھی معاف کرو لیکن, لیکن،, لیکن، <سلام> کیا بات باب، باب، محبوب کا کیا کہنا اللہ اپنے ما... محبوب, محبوب, محبوب کی بارگاہ میں اپنے بندوں, بندوں کو بھیج رہا ہے جاؤ میرے محبوب, محبوب کی بارگاہ میں اور وہاں جا کے مولا بل کیا کرے پھر اللہ سے معافی مانگو پہلے تو جاؤ حاضری دو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے حاضری دو پہلے والسلام علیکم یا رسول اللہ کرو پھر اللہ سے معافی مانگو پھر کیا مولا پھر بھی معافی مل, مل, مل, مل جائے, جائے گی نہیں کیسے, کیسے ملے گی مولا وس پر رہو رسول عصور، عصور، عصور بھی تمہاری مغفرت چاہیں میرے محبوب بھی تمہارے لیے اپنے لب ہلا دیں میرے محبوب کے لب ہائے مبارکہ تمہارے حق میں جنبش فرما جائیں تو پھر پھر مولا اللہ تم اللہ کو ضرور پالو偏. پالو گے ضرور پالو گے اللہ کو دیکھیے دربار محبوب کا ہے اور ملے گا کیا اللہ محبوب کا دربار ہے اللہ فرماتا ہے لوجت اللہ تم اللہ کو پالو گے کیسے پالو گے قَخَارًا جَبَّارًا نہیں تواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحمان رحیم رحمان پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے مہربان پاؤ گے یہ کون بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے مفتی احمد یا خان عیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کیا جس کے پاس پیسہ نہیں وسائل نہیں یا کوئی وجہ ہے بیماری ہے نابینا ہے معذور ہے جو وہاں تک نہیں جا سکتا تو کیا اس کی مفرت نہیں ہوگی کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی کیا حضور کی رحمت صرف مالداروں تک ہے صرف صاحب حیثیت لوگوں تک ہے کیا تندرست لوگوں کے لیے نہیں فرماتے ہیں اس کی بھی مفرت ہو سکتی ہے بس جہاں بیٹھا وہی تصور میں محبوب کی بارگاہ میں چلا جائے تصور ہی تصور میں محبوب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں آپ شاہد ہیں آپ شاہد ہیں میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں دور ہوں تم تو ہو میرے پاس سن لو میری پکار آپ پھر, پھر اپنے محبوب کی باغا میں عرض کرے, کرے اور, اور اس الق کا شفا آتا اللہ کی تگار کرے تو اللہ کو پالیں گے بس, بس, بس, بس, بس سمجھنے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں چاہنے والوں میں رکھے اور اپنے محبوب کے غلاموں میں رکھے شاعر کہتے ہیں ظلم جد بھی کوئی اپنیاں جانا ہے رباخی میں بخشا او یار دے بو رب دے پو <سؤال> ایک بہت بڑے, بڑے ولی اللہ گزرے نام میرا ذہن سے نکل گیا حافظہ کمزور ہے کیا کروں بہت بڑے ولی اللہ صاحب النظر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک انتہائی گناہ گار سیاہ بندے کی میت لائی گئی اور آپ سے کہا گیا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ چونکہ ولی اللہ تھی آپ نے نظر سے دیکھ لیا کہ یہ انتہائی گناگار بہت زیادہ گناگار انتہائی گناگار آپ نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا لوگوں نے ٹھیک نماز جنازہ پڑھائی اور لے گئے کہ آپ پھر تھوڑی دیر میں مراقب میں گئے کہ سرکار صلی کی زیارت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا کہ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی کیوں نہیں پڑھی تو آز کرنے لگے یا رسول اللہ یہ بہت گناہ گار تھا بہت سیاہ کار تھا بہت ہی زیادہ گناگار تھا یہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ آپ کی بارگاہ میں لایا جائے میں نے اس لیے نہیں پڑھی تو میرے محبوب بوب نے مسکرا کر فرمایا کہ ت نے یہ تو دیکھا کہ یہ گناہ ہے سیاہ کار ہے تھی یہ نہیں دیکھا آیا کس کی دربار بارے میں کس کی چوکھٹ پہ رحمت اللہ کا در ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا اللہ اکبر شاعر کہتے ہیں بدکار کے لے مدینے بدکار می لے جانا مدینے مدی بخشش لئی رکھ دینا سر لار بخشش لئی رکھ دینا غمخار دوے ت ایسی امید, امید, امید پر نا کہ بے شک میں کتا کار بے شک, شک میں کار پر بن جانیے جان گل, گل میری سرکار دی بو تانی گل میری غم خار بی بو ہے تے زندگی دا مزا رے سرکار دے بو ہے تے آئیے ضروری حساب سے ایک کلام پڑھتے ہیں بے شک میں گارا بے شک میں پتا تارا پر بڑ جانیے گل میری وم ہار دو ہے تے بڑ جانیے گل میری بمہار درو ہے تے